فنکس زبوں کا پھر ابھی اگر یہ آپ کو رب کمزور احمد ان تو کہہ دیئے تمہارا رب بڑی مسیح رحمت والا ہے وہ تمہیں فوراً نہیں پکڑ رہا نہ فوراً موجدہ دکھا رہا ہے تاکہ پھر تمہاری محلت ختم ہو جائے اس کی رحمت کا تقاضہ یہ ہے کہ وہ تمہیں ابھی اور محلت دے رہا ہے بلا یورندو باس ہو والے قوال لیکن یہ کہ جب اس کی پکڑ آ جائے گی اس کی سخت آ جائے گی تو اس کو لوٹایا نہیں جا سکے گا مجرموں کی قوم سے پھر جب وہ آ جائے گی بات ان بق شرب میں کرے پھر وہ بڑی سخت پکڑ ہوگی اور کوئی اس کا منہ پھیرنے والا نہیں ہوگا سیونک اللہ شاء اللہ اشرکنا ولا ابا ولا حرمنا <شَائے> قریب کہیں گے یہ مشرک لوگ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے نہ ہمارے اباؤ اجداد کرتے نہ ہم نے ان چیزوں کو حرام ٹھہرایا ہوتا جنہیں تم کہہ رہے ہو کہ حرام نہیں ہے اور ہم نے خام کا حرام ٹھہرا دیا ہے اللہ تو اللہ کو قدیر ہے وہ ہمیں روک سکتا تھا کا اختیار تھا وہ ہمیں یہ کام نہ کرنے دیتا یہ کٹیا انسان کرتا ہے کل ہر اندم علمجو نا ان سے کہیے کزالمن قبل اسی طرح جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے ہتھا ذاکو باسنہ یاد کرتے انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا آپ من من ان سے یہ کہیے کہ کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے کوئی دلیل ہے کوئی سند ہے کسی کتاب میں لکھی ہوئی چیزیں یہ موجود ہیں جنہیں تم ہمارے سامنے پیش کر سکو ان پتب ضم نبا تخرس تم تو صرف پیروی کر رہے ہو زر کی اور اٹکل پچوں کی باتیں کر رہے ہو تو اب تم سے اب کیا بات کریں قُل کہہ دیجیے تو اللہ کے حق میں ثابت ہو چکی ہے پوری پوری حجت اللہ تعالیٰ نے ہر طرح تم پر اتمام میں حجت کر دیا تمہاری ہر بات کو رد کر دیا معقول طریقے سے طرح طرح سے تمہیں ہر بات سمجھا دی ہے اللہ حجت البا حجت اللہ البالغ یہیں سے آ... امام الہند شاہ ولی اللہ نے اپنی جو شور کتاب ہے اس کا نام یہاں سے اخذ کیا ہے حجت اللہ البالغ اللہ کی مکمل حجت الفلی اللہ حجت البال کی, کی طرف سے حجت تم پر پوری ہو چکی قائم ہو چکی فلو شاہ لا کم اجمع اگر وہ چاہتا تم سب کو ہدایت پر لے آتا اس کے آنے واحد میں تمہیں سب کو ابو بکر سندید جیسا نیک بنا دیتا یہ اس کا اختیار تھا لیکن اس نے رکھا ہے معاملہ اس دنیا کا امتحان کے لیے خلق الموت اول لو احسن و عملہ کہ تمہیں آزمائے اور جانچے پھر حلومشا مندین اللہ کہ یہ ذرا لاؤ تو صحیح اپنے وہ گواہ جو یہ گواہی دے سکے کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے کہاں ہے پاک گواہ کوئی کتاب گواہ ہے کوئی اور چیز کوئی علمی سند ہے فہم شہید فلاں اے نبی پھر اگر یہ کٹہجتی پر اتر کر کہیں کہ ہاں ہم گواہی دیتے ہیں آپ ان کے ساتھ گواہی مت دیجیے ولا تب تب احوال لذیذ کس مت پیروی کیجیے ان لوگوں کی خواہشات کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے بل نظین اللہ بالآت ہم بے رب اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہی وہ ہے کہ جو اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر کر دیتے یہ پہلی آیت جو تھی سورہ مبارکہ کی سم البین کفرب ہم یاد اسی پر وہ پہلی آیت ختم ہوئی تھی اور یہاں ایک سو پچاسویں آیت میں پھر یہ لفظ آ یہ لوگ جو ہیں پھر بھی جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے جنہیں ڈر نہیں ہے اللہ کے حدور میں حاضری کا وہ پھر جس کو چاہتے ہیں اللہ کے برابر کر دیتے پلطلم ربکم علیکم کئی آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے رب نے تمہارے لیے کیا چیزیں حرام کی ہیں کن چیزوں کو محترم ٹھہرایا ہے کیا اس کے احکام ہیں یہ اصل میں یوں سمجھئے کہ یہ خلاصہ ہے ویسے یہی مضمون تفصیل سے آئے گا سورہ بن اسرائیل میں زیادہ تفصیل سے ہم گفتگو کریں گے لیکن یہ کہ انہی کا جو سورہ بن اسرائیل میں دو رقوع میں آئی ہے بات وہ یہاں پر ایک کے اندر اس کا خلاصہ ہے لیکن معلوم ہو جاتا ہے کہ اصل دین کیا ہے جیسے سورہ بقرہ میں جب بھی ساتھ لیا گیا بلی اسرائیل سے تو دین کی اصل بنیادیں آئیں اسی طرح پھر سورہ نثاخ کے اندر وہ مقام آیا تھا کہ اصلی دین کیا ہے دین کی اصل تعلیمات کیا ہیں. اب اس سے زیادہ وسیع پیمانے پر یہاں آ رہا ہے اور سب سے زیادہ تفصیل سے اصل کن چیزوں کی اہمیت ہے دین میں وہ آئے گا آپ سورہ بلی اسرائیل کے تیسرے اور چوتھے رکو میں اسی کا یہ خلاصہ ہے ماہرما ربانے آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں تمہارے رب نے کیا حرام کیا تم نے یہ بکری حرام کی ہوئی ہے یہ اونٹ حرام کیا ہوا ہے یہ اس کو بدھ کے نام پر ہے اس کا یہ فلاں ہے یہ کوئی شے اللہ نے حرام نہیں کیا آؤ میں بتاتا ہوں تمہیں اللہ نے کس شے کو حرام کیا ہے اللہ کش بھی بے نمبر ایک سب سے بڑی حرام شے سب سے بڑی اس کی کا حکم پہلا تو یہ ہے اس کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ ٹھہراؤ نمبر دو ابھی احسان والدین کے ساتھ احسان یہ تیسرا مقام آ کہ حقوق اللہ کے فوراً بعد حقوق کے والدین کا تذکرائے ولا تک اولاد کو ملا اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو تنگستی اور مفلیسی کے خوف سے ہمارا اپنا پیٹ نہیں بھر رہا کیسے بھرے کیسے پالے ان کو نہنو نرضوں کو کیوںیا ہوں ہم تمہیں بھی رس لیتے انہیں بھی دیں گے نمبر چار ولا تقرب الفواہش امازہر مندھاوا دیکھو بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی مت جاؤ خواہ و خفیہ ہوں اور خواہ وہ اعلانیہ ولاقت النفصلی حقرم اللہ علیہ بلحق اور مت قتل کرو اس جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ انسانی جان لی جا سکتی ہے قتل امت کے بدلے میں قتل ہو یا قتل پرتد ہے یا زانی مسلمان ہو زانی وہ شادی شدہ زانی یا زانیہ مرد یا عورت اس کا ہے یا پھر حربی کافر قاتل جس کو کہ قتل کیا جا سکتا ہے باقی چیزیں قتل کی جو ہیں وہ شریعت میں جائز نہیں وہ اللہ تعالیٰ نے انسانی جان کو محترم بنایا ہے اللہ بلحق ظالق وساکم بہی لالکم تاخلون یہ ہے جس کی اللہ تمہیں وصیت کر رہا ہے یہ ہے اصل چیزیں یہ ہے بنیادیں یہ دین کی تمدن کی اخلاق کی تاکہ تم عقل سے قابلو ہو بلا مال التیم اللہ بالتی دیکھو مال یتیم کے مال کے قریب مت پھٹکو مگر بہترین طریقے سے احتیاط سے اس کا مال ہڑپ نہیں کرنا ہے اپنا مال اس کے مال میں ڈال کر اور اس کا اچھا مال لے لینا ہے وہ سارے ہم پڑھ چکے ہیں جو تفصیل آ چکی ہے یہ تو مکی دور کی باتیں ہیں مدنی دور میں بھی بات آ چکی ہے اس کی حتیٰ اب لوگ آ شدہ اس کے بال کی حفاظت کرو یہاں تک کہ وہ اپنی پوری بلوغت کو پہنچ جائے سمجھ کو پہنچ جائے وہ او فل کیل ویزان جب ناپ کے دو تو پورا دو جب تول کر دو تو پورا دو بالقسط ابے کے ساتھ انصاف کے ساتھ لالف صلی اللہ وساحا ہم نہیں ذمہ دار ٹھہرائیں گے کسی بھی جان کو مگر اس کی وسط کے مطابق یعنی بغیر کسی ارادے کی کوئی کمی بیشی ہو جائے آپ کا ارادہ نہیں ہے لیکن یہ کہ کہیں کوئی کمی ہو گئی ہے تو وہ بات دوسری ہے ربنا لا تو آخر نہ ان نسینہ وقتانہ اگر ہم بھول گئے ہوں چوک گئے ہوں تو ہم سے اے اللہ واقعات کی جو لیکن یہ کہ جان بوجھ کر تو اگر ذرا سی یہ جو ہے ڈنڈی ماری ہے تو یہ بھی ذرا حقیقت اس بات کا ثبوت ہے کہ تمہیں یا تو آخرت کا یقین نہیں ہے یا یہ یقین نہیں ہے کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے ایمان کی نفی ہے ذرا سی جمبش کے اندر لالکل نقص اللہ عصہ وضا کل تم فاغ جب بھی کہیں بات کرو ادل کی بات کرو انصاف کی بات کرو ولو کا ذا قربا خا کسی کرامت دار کا معاملہ ہو اس میں کوئی جارب داری نہیں ہونی چاہیے وہ بھی عہد اور اللہ کے عہد کو پورا کرو یعنی جو بھی عہد کیا جائے اللہ کے نام پر اللہ کے حوالے سے اللہ کی قسم کھا کر اس کو پورا کرو سب سے پہلے تو جو اللہ سے عہد کیا ایا کے نام ادو ایا کے نسب اس کو پورا کرو جو عہد کیا تھا دنیا میں آنے سے پہلے السو بے رب کم کالو بلا اس کو پورا کرو ظالم وسا کمبہ لال نقم تذک کروں یہ ہے وہ چیزیں جن کی اللہ تمہیں وسیعت کر رہا ہے یہ چیزیں ہیں کہ جو اہمیت کی حامل ہے یہ ہے انسانی کردار کی عظمت کی بات ہے ظالق تدک کروں تاکہ تم نصیحت اخذ کرو وہ اندا سراپی مستقیبن اور یہ, کہ یہ ہے میرا سیدھا راستہ یہ ایک پیچ پگڈنڈیاں یہ لمبی چوڑی جو ہے وہ وہ جو تم نے بنا رکھے ہیں اپنے گورکھ دھندے یہ نہیں ہے دین یہ ہے و نہ مستقیمن فت کبھی ہو بس اس کی پیروی کرو بلا تک میں اور اس کو چھوڑ کر دوسرے راستوں پر نہ پڑ جاؤ فتفر کا بھی کومان کہ وہ تمہیں لے کر اللہ کے راستے سے متفرق ہو جائیں ادھر چلا جائے ادھر چلا جائے یہ پگڈنڈی ادھر جا رہی ہے وہ پگڈنڈی ادھر جا رہی ہے تم سواج سبیل پر سیدھے راستے پر یہ ہے وہ چیزیں جن کی اللہ تمہیں وسیعت کر رہا ہے تاکہ تم بچو یا تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے سم آتے نا موسل کتاب تمامت عالم نظی پھر ہم نے موسا کو کتاب دی تھی جو کہ پورا کرنے کے لیے اپنی نعمت کو اس پر نیک کرنے والوں پر الزی آسنا و تفسیلہ شاید اور اس میں ہم نے ان تمام چیزوں کی تفصیل دے دی تھی وہ جو ٹین کمانڈمنٹس درحقیقت منی کا جو خلاصہ ہے قرآن ورشن آف دیمانڈمنٹ آف دی اولڈ ٹیسٹمنٹ وہ آپ کو سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے اور چوتھے رقوب میں ملیں گی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا کہنا یہی ہے کہ یہ احکام اشرہ جو ہے تورات کے ان کا یہ قرآن ورشن ہے یہ ہے درحقیقت ان کی تعبیر قرآن میں تو یہاں بھی فرمایا تو اب نے موسا کو کتاب دی تھی تمام علیہ احسنہ پورا کرنے کے لیے اس نعمت کو کہ جو احسان کرنے والے محسرین کے لیے وہ تفصیل الک الشعین و ہدم و رحمتن اور ہر شے کی تفصیل پر مشتمل اور ہدایت اور رحمت لال لہو میں لکھائے رب اور تاکہ وہ اپنے رب پر کی ملاقات اور رب کے حضور میں حاضری پر پورا یقین رکھے وہ ہاضہ کتاب النظ اللہ مبارکن اب یہ کتاب ہے جو ہم نے نازری کی ہے بڑی بابرکت ہے ہاں کتاب النطل مبارک الفتب تو اس کی پیروی کرو بتلاکم ترحم اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے انتقلو ببادہ تم یہ کہو بالکل وہی انداز ہے کہ جو سورہ معدہ میں کہا گیا ہے انتقولو ہمارے پاس تو کوئی بشیر نہیں آیا کوئی نذیر نہیں آیا فقط جاکم کم بشیر و نذیر تو دیکھو آ ہے بشیر و نذیر ہم نے اپنے رسول محمد کو بھیج دیا ہے یہ بات کہی گئی کن سے وہاں اہل کتاب سے اب یہاں مشرقین ارب سے کیا کہا جا رہا ہے انتکول ان نما اجل کتابوں والا طای فتح نے کتاب تو دی گئی تھی دو گروہوں کو ہم سے پہلے اردو کو دی گئی کتاب جو عیسائیوں کو دی گئی ہمیں تو دی نہیں گئی ہم سے کا ایک ہم سے پوچھتا ہے کس بات کی انتکولو ان نما انجل ہم سے پہلے دو کو دی گئی تھی وہ ان کونا ان دراست ہم تو اس کے پڑھنے پڑھانے سے قافل تھے ہمیں کیا پتا عبرانی زبان ہماری عربی زبان ہم کیا جانے اس کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے لہذا ہم پر کوئی حجت نہیں ہم پر کوئی پکڑ نہیں ہونی چاہیے ہم پر کوئی محاسمہ نہیں ہونا چاہیے اور تکول یا تم یہ کہتے لو اللہ انجلا علین الک اگر ہم پر کتاب نازل کی گئی ہوتی لکن اہدا مل دیکھو ہم ان سے کہیں بڑھ کر ہدایت پر ہوتے ان بے بقوہوں نے تو قدر نہیں کی اللہ کی کتابوں کی تورات کی اور انجیل کی ہمیں اللہ نے دی ہوتی کتاب تو پھر یہ ہے کہ ہم بتاتے کہ کتاب اللہ کی قدر کیسے کی جاتی ہے فقط جا کم بیے نہ اے مشکین عرب اے بڑی اسماعیل تمہارے پاس آ گئی ہے بید نا تمہارے رب کی طرف رحمتم اور جو ہدایت ہے اور رحمت ہے فمن ازم و امن کذب اب آیات اللہ تو اس سے بڑھ کر ظالم قول ہوگا کہ جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے وہ صنف اور اس سے پہلو چرائے پہلو تو ہی کرے کرنی کترائے سنج النجین یسنفول الیات ہم ان قریب بدلا دیں گے ان لوگوں کو جو ہماری آیات سے کنی کٹراتے ہیں سو الزاب بیمار کارو یسنفون بہت ہی برے عذاب کا ان کے اس کنی کچرانے کے باعث یا ہم الملائے کا تویات یا رب یا آیات رب دیکھیں یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں سوائے اس کے کہ یا تو فرشتے آ جائیں یا آپ کا رب خود آ جائے یا یہ کہ آپ کے رب کی کوئی نشانی آ جائے یہ چونکہ قیامت میں آنا ہے اسی زمین پر حساب کتاب ہونا جا رب قبل ملک یوم جہنم تو یہی پر اللہ کا نزول اجلال ہوگا اور یہی پر فرشتے پڑے باندھے ہوئے کھڑے ہوں گے اور یہی پر اس زمین برسر زمین ہی چکایا جائے گا تو کہہ رہے ہیں کیا اس وقت کا انتظار کر لیں حلی اندر اللہ ملاحکتیا ربو کا اور یاتیا بازو آیات ربک یوم یاتی بازو آیات ربک جس دن آپ کے رب کی کچھ نشانیاں ظاہر ہو گئی لا ينفع نفسن پھر کسی جان کے لیے ایمان لانا اس کے لیے نافع نہیں ہوگا یہ تو جب تک غیر کا پردہ پڑا ہوا ہے تب تک ہے امتحان تو اس وقت تک ہے غیر کا پردہ ہٹا دیا امتحان ختم ہو گیا پھر تو کٹر سے کٹر جو کافر ہے وہ سب سے بڑھ کر آبھی تو ظاہر بن جائے گا لہذا یوم یاتی باد نبے کا لافا ایمانا کسی جی کو کسی جان کو فائدہ نہیں پہنچائے گا اس کا ایمان لانا لمبک جو پہلے ایمان نہیں لا چکا تھا اور ایمان ہا خیر ہاں یا اس نے اپنے ایمان میں کچھ خیر نہیں کما لیا تھا ایمان بھی لے آیا تھا پہلے اس نے ایک عمل بھی کیے تھے کچھ خیر کمایا تھا کچھ بھلائی جو ہے اس کا توشہ جو ہے وہ جمع کر لیا تھا بولے تذرا منتظر تو ٹھیک ہے نبی کہہ دیجئے ان سے تم بھی منتظر انتظار کرو ہم بھی انتظار کر رہے ہیں تیل دیکھو تیل کی دار دیکھو اب اللہ کا کیا فیصلہ ہوتا ہے انتظار کرو ان لذیذ فر رقو دی رہوں کانوشی اے نبی جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کر دیے اور وہ گروہوں میں تقسیم ہو گئے آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں یہ وہی واحد ابھیان جس سے آف شوٹ ہوئی ہے ایک جڑ تھی کانس وم متم واحد لیکن پھر لوگ آف شوٹ جو ہیں وہ پگنڈیاں لے گئے ادھر اور ادھر. اب جو لوگ اس طریقے سے اس رات مستقیم سے منحریف ہو کر انہوں نے اپنی اپنی پگڈنڈیاں علیحدہ بنا لی ہیں اب اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں نسطن ہوں فیشی ان نما امرحم ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے اللہ فیصلہ کرے گا فالو پھر انہیں جتلا دے گا جو کچھ کے وہ کرتے رہے تھے من جا بلحسن کے فلحا شروع جو شخص شر کوئی نیکی لے کر آئے گا اسے اس کا دس گنا ادر ملے گا ممن جا بس اور جو کوئی بدی کما کر رہے گا فلا فلاح الابلا تو اسے نہیں سزا ملے گی مگر اس کے برابر یہ اللہ کا فضل ہے کہ بدی کی سزا جتنی بدی ہے اتنی ہے لیکن نیکی کا زیادہ جتنی چاہے وہ دے دس گنا دے سات سو گنا دے اس سے بھی آگے واللہ اللہ یوزائے ہو لے بنگے شاہ اور دونا چوگنا کرے وہ لیکن کسی پر ظلم نہیں ہوگا کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی ال اندنی حضانی اب یہ دو آیتیں جو آ رہی ہیں قل کی بہت ہی اہم ہیں یاد رکھنی چاہیے ہر ایک کو کل ادن اب کس سے خطاب ہو رہا ہے محمد الرسول اللہ سے آپ نے دیکھا کتنی بیس رکو پر مشتمل سورت پیائی نظین امن کا لفظ ایک دفعہ نہیں آیا ہاں جہاں جہاں بیچ بیچ میں خطاب ہے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم مفتگو ہو رہی ہے حضور سے حضور کی وساطت سے تمام اہل ایمان بھی مخاطب ہیں لیکن صراحت کے ساتھ خطاب جو ہے یا نذیر امن وہ نہیں ہدانی ربیلا سلافی مستقیم کاش کہ ہم میں سے ہر شخص یہ کہہ سکے کہے گا تبھی جب کہ اللہ کی راہ ہدایت کو اختیار کرے گا کہو میرے رب نے تو مجھے ہدایت دے دی ہے سیدھی راہ کی طرف اللہ رب الدنی حدانی ربی الاسلا مستقیم دینن قیمت ابراہیم حریفہ وہ دین ہے سیدھا قائم اور وہ ملت ہے ابراہیم کی یکسو ہو کر و کان کا نمن اور یقیناً ابراہیم مشرقوں میں سے نہیں تھے قل پھر دوسرا قل آ گیا ان سولا و نسطی و ماہیا اللہ رب العالمين کہو میری نماز میری قربانی اور جیسے میری نماز و میری قربانی اللہ کے لیے ہے میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے رب العالمین جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے یہ کہنے کہ ہم قابل ہوں زندگی وقت کریں طے کر لیں کہ جینا ہے اللہ کے لیے مرنا ہے اللہ کے لیے ٹھیک ہے زندگی کی ضروریات ہیں ضروریات کی حد تک آدمی اپنا وقت اپنی صلاحیت کچھ اس میں بھی لگائے لیکن یہ نہ معلوم ہو کہ اصل سیاح یہ ہے اور دین کو صرف زمیمہ بنا رکھا ہے بلکہ معلوم ہو کہ اصل سیاہ یہ ہے جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا اللہ کے لیے ہے البتہ یہ کہ ضرورت کے تحت جو بھی انسانی لازمی ضروریات ہے ان کے لیے کچھ نہ کچھ وقت جو ہے انسان مجبوراً کہیں اور لگا رہا ہے وہ بزا کا تو اور مجھے تو اسی کا حکم ہوا ہے اول اولمسلم اور سب سے پہلا فرما بردار میں خود ہوں غیر اللہ ابوی ربن کہیے ذرا ان لوگوں کی طرف روح سخن ہے میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مان لوں غیر اللہ ابوی اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا رب تلاش وہ اور امبو کلنے سے جبکہ وہ تو ہر شے کا رب ہے ولا تخ سے وہ رگول و نفس اللہ علیہ اور نہیں کماتی ہر جان مگر اپنے ہی اوپر جو بھی برائی کوئی کما رہا ہے جو بھی ہے وہ اس کا وبا اسی پر آئے گا ولہ تضر و واضح تو اور نہیں اٹھائے گی کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی اور کے بوجھ کو ہر ایک کو اپنی اپنی اٹھانی ہے اپنا اپنا بوجھ اٹھانا ہے لا کیونکہ نفس کا جان کوئی جان نہیں ہوگی کسی اور جان کے بوجھ کو اٹھانے والی ہر ایک کو اپنا بوجھ اپنی ذمہ داری اپنی اکاؤنٹیبلٹی اپنا حساب کتاب خود دینا ہوگا سما علا رب کم مرد ہو کم پھر تمہارے رب ہی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے پہنبے ہو کم باہ کم تم فی ہے تختلی اور پھر اللہ تمہیں جتلا دے گا جو کچھ جن چیزوں میں بھی تم اختلاف کرتے رہے تھے بہو اللہ کم خلائے فن اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا ایک تو یہ کہ خلیفہ عثمانی میں بھی کہ جو خلافت حضرت آدم کو دی گئی علیہ سلاط وسلام تو وہ پوٹینشلی تمام انسانوں کو دی گئی ہے اور جو بھی شخص اللہ کا مطیع فرمان ہو اللہ کو اپنا حاکم اور بادشاہ مان لے تو وہ گویات کی خلافت کا اقدار ہو گیا اس اعتبار سے بھی کہ ایک نسل کے بعد دوسری ایک قوم کے بعد دوسری اس کے پیچھے آنے والی یہ بھی ہے خلا فٹ جیسے کہا گیا جیسے تمہیں ہم نے اٹھایا کسی اور قوم کی نسل میں سے ایسے ہی تمہیں ہٹا کر ہم کسی اور قوم کو ملا سکتے ہیں واہل باز <دراجات> اور تم میں سے بعض کے درجوں کو بعض پر بلند کر دیا کسی کو علم دیا ہے کسی کو حکمت دی ہے کسی کو کچھ کس ذہانت زیادہ دی ہے کسی کو جسمانی صلاحیت زیادہ دی ہے جس کسی کو صحت جسمانی دی ہے اور کسی کو حسن جسمانی دے دیا ہے مختلف چیزیں ہیں لے بلو اکوں فی با تاکوں یہ مختلف بخششیں اللہ کی اور مختلف چیزیں اللہ نے جو مختلف لوگوں کو دی ہیں یہ اس لیے تاکہ تمہیں آزمائے لے کو بلا یبلو لو آزمانا جانچنا ابتدا اسی سے باب اختال ہے امتحان ابتلا ان نہ رب کا سریوں نے یقیناً آپ کا رب عذاب دینے میں بھی بہت جلد ہے اب لغفور الغفور الرحیم اور یقیناً وہ غفور اور رحیم ہے بارک اللہ لی ول کم فر قرآن راظیم و دفاعی میا کمبلایا